أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيثا منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله بالله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة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 ان آیات کا ترجمہ پیش خدمت ہے اس سے پہلے ان آیات سے پہلے گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح مریم سے حضرت علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور پھر انہیں پیغمبر بنایا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے ظاہر ہے کہ یہ پیغمبر اس لیے بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کو دین حق کی طرف دعوت دیں اور حضرت عیس علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل بہت سی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے تھے ان گمراہیوں سے ان کو نکالے اس کے علاوہ جس علاقے میں حضرت عیسی علیہ سدسلام بھیجے گئے تھے وہ بت پرستوں کا مرکز تھا وہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی اس واسطے حضرت عیسی علیہ سدسلام کو یہ فریضہ بھی سونپا گیا تھا کہ وہ ان کو توحید کی طرف دعوت دیں اور بتوں کی پرستش سے روکیں چنانچہ حضرت عیسے صد السلام نے وہی فریضہ انجام دیا جیسا کہ انبیاء کرام ہمیشہ اس قسم کے فرائض انجام دیا کرتے ہیں اس کے بعد کا اللہ تعالیٰ ذکر پر ہیں فلما احسا عیسہ منہ سے لے کر ان آیات تک جو میں نے تلاوت کی ہیں یہ اس کی ان کے دعوت یعنی دین حق کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد کے واقعات کا بیان ہے ترجمہ میں پہلے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و فرمایا پھر جب عیسا نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہے تو انہوں نے اپنے پیرو سے کہا کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں حواریوں نے کہا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 عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے یہ تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی عزا سے تمہیں پاک کر دوں گا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 ان آیات میں اللہ تبارک وطارہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس علطلام نے اپنی دعوت جب شروع کی تو ان کے مخالفین پیدا ہو گئے جیسا کہ ہر نبی ہر رسول اور ہر دائع حق کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب وہ دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو اس کو تسلیم کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت پر اور دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں چناچہ ایسا ہی حضرت علیہ صدلام کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے جب دعوت کا آغاز کیا تو لوگ ان کے درپئے آزار ہو گئے ان کو ستانے لگے اس موقع پر انہوں نے اپنے پیرو سے کہا کہ من انصاری اللہ کون ہے جو میری مددگار ہوں اللہ کے راستے کی طرف چلنے میں اس کا یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک دائ حق کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کا آغاز تو کسی ساتھی اور مددگار کا انتظار کیے بغیر کر سکتے کر دیں اور اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوا ہے کہ امبیائی چرام نے تن تنہا اپنی دعوت کا کام شروع کر دیا پھر آگے چل کر جب رکاوٹیں پیدا ہوں مخالفتیں آئیں تو اس وقت میں پھر وہ اس کے اپنے مددگار بھی کچھ تلاش کر کے جماعت بنا لے تو اس طرح حق کا کام کسی جماعت بنانے پر موقف نہیں ہوتا کہ پہلے سے جماعت بنائی جائے پھر کام شروع کیا جائے بلکہ حق کا کام حق کا کام تنہے تنہا بھی شروع ہوتا ہے اور ترے تنہا ایک شخص دعوت کا کام لے کر کھڑا ہو جاتا ہے پھر رفتہ رفتہ اس کے ساتھ کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو جماعت بھی بن جاتی ہے میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور کافرہ کارواں بنتا گیا یہ طریقہ انبیاء علیہ اساد کا رہا ہے حضرت عیسی علیہ اسدلام نے بھی ایسا ہی کیا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کفر پر آمادہ ہیں اور کفر پر آمادہ ہی نہیں ہے بلکہ تکلیف پہنچانے پر بھی آمادہ ہے تو انہوں نے فرمایا کہ من انصاری اللہ کون ہے جو میری مددگار ہوں اللہ کے راستے تک پہنچانے کے لیے یا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے راہ میں مددگار ہوں حواریون تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ من نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہیں حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کو کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صاحبہ کے ساتھیوں اور شاگردوں کو اسی طرح حواری کہتے ہیں جیسے نبی کریم سربرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور آپری مان لانے والوں کو جو آپ کے دور میں موجود تھے ان کو جس طرح صحابہ کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ عصد السلام کے صحابہ کو حواری کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے حواری کی اصل حقیقت کیا ہے اس میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ہواری کے معنی ہوتا ہیں خالص جس میں ملاوٹ نہ ہو تو یہ حضرت ہواری جو تھے جو حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھی تھے یہ خالص تھے ان میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی اور یہ خالص اللہ تعالی کی رضا کی خاطر حضرت عیسائی علیہ سدسلام کے ساتھ ہوئے تھے ان کے مددگار بنے تھے اس لیے ان کو ہماری کہا جاتا ہے اور انہوں نے نے حضرت عیسیٰ علیہ صدلام کی پکار کے جواب میں ایک طرف اپنے خود ایمان لانے کا اظہار کیا دوسرا اس بات کا کہ حضرت عیسائی صدلام سے یہ گزارش کی کہ آپ گواہ بنے اس بات کے کہ ہم نہ صرف ایمان لائے ہیں بلکہ مکمل فرما بردار بھی آپ کے رہیں گے تو فرمایا پہلے تو امنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے وشہد اور حضرت اصار صد السلام سے کتاب ہے یا اللہ تعالی سے کتاب ہے کہ بے ان مسلمون ہم فرما بردار ہیں گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں یعنی صرف زبانی طور پر ایمان لانے پر ہی ہم اتفاق نہیں کریں گے اور صرف عقیدہ دل میں پیدا کرنے پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ ہماری پوری زندگی آپ کی فرما برداری میں گزرے گی ہم آپ کے فرما بردار ہوں گے اور جو آپ کا حکم ہوگا اس حکم کو تعمیل کریں گے اس کو مانیں گے اور اسی پر عمل کریں گے فرما بردار کے لئے یہاں پر وہی لفظ آیا ہے مسلمون وشد بھی ان مسلمون آپ گواریے کہ ہم فرما بردار ہے اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں مسلم کا لفظ لغوی معنی تو یہی مفہوم رکھتا ہے کہ کوئی کسی کا فرما بردار ہو لیکن یہ اصطلاح بن گئی ہے دین حق کا کی پیروی کرنے والے کی جو اللہ تعالی کے احکام کی فرما برداری کرے انہوں نے اپنے ایک طرف ایمان کا اعلان کیا دوسرے فرما برداری کا اعلان کیا اس سے پتہ چلا کہ صرف عقیدہ رکھ لینا یا زبان سے اس عقیدے کا اظہار کر دینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ پھر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان بنائے فرما بردار بنائے اور اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالی کے آکام کی پیروی کرے اور پھر آگے انہوں نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ ربنا آمننا بھی اے ہمارے پروزگار ہم اس کتاب پر یا اس کلام پر یا اس چیز پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ نے نازل کی ہے یعنی بظاہر مراد انجیل ہے جو حضرت عیسی علیہ صحیح پر نازل کی گئی تھی وہ تباہ رسول اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے پختبنا بآشاہدین تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ لیجیے اور ہمیں اور میں شامل یہ اعلان کر دیا ہماری نے اپنے اس عہد کے مطابق اور اپنے اس ارادے کے اظہار کے مطابق حضرت عصیہ کی مسلسل مدد کا سلسلہ جاری رکھا اور حضرت عیسہ علیہ صدلام کی ہر طرح نصرت کرتے رہے اور ہر طرح کے گرم و سرد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ صدلام کے ساتھ جو یہودیوں نے اور بد پرستوں نے جو سلوک کیا اس کا مختصر سا ذکر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ مکرو وہ مکر ال جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ صد السلام کے منکر تھے کافر تھے انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی عیسد السلام کے خلاف ومکر اللہ اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی وہ خیر کرن اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے اس کے اشارہ یہ ہے کہ حضرت عیسائی صد السلام کی دعوت کیونکہ بت پرستوں کو اور یہودیوں کو بالکل ناپسند تھی تو اس وجہ سے انہوں نے مخالفت پر قبر باندھی ہوئی تھی یہاں تک کہ بلاخر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ اشارے علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جائے اسی سے یہی در حقیقت مکرو کے لفظ میں اسی تدبیر کی طرف ہی ہے کہ انہوں نے تدبیر کر لی کہ لوگوں کو جمع کر لیا اس کام کے لیے کہ علی سلاسلام کو گرفتار کریں گرفتار کر کے سولی کے مقام پر لے جائیں اور ان کو سولی پر چڑھائیں یہ ساری تدبیریں اور سارا منصوبہ یہ مکرو کے اندر داخل ہے یعنی انہوں نے یہ تدبیریں چین ساتھ ہی رضانہ فرماتے ہیں وہ مکر اللہ اللہ نے بھی ایک, ایک تدبیر کی واللہ خر الماکرین اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس کی تفصیل دوسری جگہ قرآن, قرآن قریب ہی نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے تو سارے انتظامات یہ کر لیے تھے کہ حضرت عیسائی علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جائے لیکن جب سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تبارک مطالعہ نے انہی میں سے ایک شخص کو شکل میں بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابر اس طرح بنا دیا کہ وہ لوگ سمجھ چلیں گے کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے اور اس کو سولی پر چڑھا دیا یہ سمجھ کر کہ یہ عیسی علیہ السلام ہے اور حقیقت یہ ہوئی کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ صحیح سالم آسمان پر اٹھا دیا اور وہ شخص جو ان کے ساتھ آیا تھا اس کو حضرت علیہ السلام کی شبی اور مشابہت کے رکھنے والا بنا کر لوگوں پر یہ ظاہر ہوا کہ یہی علیہ السلام ہے اصل میں بائبل میں بھی روایتی آتی ہے اور, اور بعد مفرین نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا اور اس نے درقیق لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر کے ان کا پتا بتایا تھا کہ وہاں سے ان کو گرفتار کیا جائے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا جس نے حضرت عیسائی علیہ السلام کو گرفتار کرانے کا منصوبہ ہی نہیں بنایا بلکہ اس میں مدد کی اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل اس طرح بنا دیا کہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور اس طرح ان کو سوری, اس کو سوری پر چڑھا دیا اور یہ سمجھے کہ ہم نے اساری علیہ السلام کو سوری پر چڑھا کر ختم کر دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا جیسا کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں تو وہ مکر یعنی انہوں نے تدمیر کی اس سے تو اشارہ ان کے قتل کے منصوبے اور سوری دینے کے منصوبے کی طرف اور ومکر اللہ اللہ نے بھی خبیاں تدبیر کی اس سے اشارہ ہے اس ساری انتظام کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے فد و کرم سے فرمایا کہ اس علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا اور ایک دوسرا سن کا ہم چکر بنا کر ان کی جگہ سولی پر چڑھ گیا تو اس کو فرماتے ہیں تو اللہ خرما اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے یہاں یہ بات بھی سمجھ جانے کی ہے کہ بعض جگہ اللہ تبار کا انسانوں کی سطح پر سمجھنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے سمجھ سے قریب ہوں ورنہ اللہ تبار کا کوئی تدویر کرنے کا محتاج نہیں ہے تدبیر اس کو تو کن کہہ دیا کن بھی کہنے کا محتاج نہیں ہے وہ اگر صرف ارادہ کر لے تو جو ارادہ کر لیتا ہے وہی کام ہو جاتا ہے اس کو کوئی تدبیر کرنے کی حاجت نہیں تدبیر کی حاجتیں ہمیں انسانوں کو ہوتی ہیں کہ وہ کوئی تدبیر کرے کوئی منصوبہ بنائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی منصوبہ تدبیر کے نہ پابند ہوتے ہیں نہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے لیکن جب ہم سے گفتگو فرماتے ہیں تو ہماری ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے ہیں تو ہم چونکہ خفیہ تدبیر دنیا میں کرتے رہتے ہیں تو اسی سطح کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل کو بھی خفیہ تدبیر سے تعبیر فرمایا پھر آگے اس خفیہ تجبیر کا جس طرح حضرت عیسائی علیہ السلام پر اعلان فرمایا تھا اس کا ذکر کہ ہے کہ اذ قال واح جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کس سے فرمایا تھا خود حضرت عیسائی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا وراف اوکا الہیہ آپ نے یعنی حضرت عیسی علیہ السلام کی جس وقت گرفتاری کے منصوبے بن رہے تھے سولی پر چڑھانے کے منصوبے بن رہے تھے گرفتار کیا ہوا تھا تو گرفتار کیا جا رہا تھا تو اس وقت میں اللہ تعالی نے حضرت اس علیہ السلام پر وزیر وحی کچھ وعدے فرمائے تھے ایک وعدہ یہ کہ ان متوفی کا وافعو کا کہ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا یعنی حضرت عیسائی صلاحت کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کے محاصرے سے پریشان نہ ہوں میں ان کے محاصرے اور ان کی تدبیروں کو اس طرح ناکام بناؤں گا کہ آپ کو جوں جو کا توں پورا کا پورا آسمان کی طرف میں اٹھا لوں گا اور یہ لوگ جگتے رہ جائیں گے اور یہ کسی اور کو ایسا سلام سمجھ کر اس کے ساتھ جو چاہیں گے معاملہ کریں گے لیکن یہ تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچا سکیں گے اے ایسا میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اس میں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک جو لفظ ہے رافعو کا الہیا میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا یہ تو بالکل واضح لفظ ہے اور اس کے معنی میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ میں تمہیں اوپر اٹھا لوں گا اپنے پاس بلا لوں گا آسمان کی طرف اٹھا لوں گا لیکن اس سے پہلے لفظ استعمال کیا انی متوفی کا میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے اصل میں یہ لفظ توفی سے نکلا ہے اور تبفی کے لفظی معنی لغت میں یہ ہوتے ہیں کہ کوئی چیز پوری پوری لے لی جائے فرض کرو کہ کسی کے میں کوئی قرضہ ہے تو وہ پورا پورا وصول کر لے تو وہ توفی ہے اور اسی طرح اگر کوئی چیز کہیں سے پوری پوری اٹھانی ہے تو اس کو بھی توفیع کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن چونکہ جب کسی انسان کی موت آتی ہے تو فرشتے اس کی روح اور جسم روح کو روح کو پورا پورا لے لیتے ہیں روح کو پورا پورا لے لیتے ہیں اور قبض کر لیتے ہیں اس وجہ سے بھی لفظ توفی اور وفات کا لفظ موت کے معنی میں بکثت استعمال ہوتا ہے تو اصلی معنی تو تھے پورا پورا لے لینے کے لیکن استعمال میں یہ موت کے معنی میں بھی آنے لگا تو یہاں اگر اس کے لغوی معنی جو اصلی معنی ہیں وہ لیے جائیں تو کوئی اس کال کی بات نہیں کہ اے ایسا ہم میں تمہیں واپس پورا پورا صحیح سالم واپس لے لوں گا یعنی اس طرح لے لوں گا کہ تمہارا جسم تمہاری روح سب پوری کی پوری میں اٹھا لوں گا اور ان لوگوں کو اس بات کی اس بات کا موقع نہیں ملے گا کہ وہ تمہیں کوئی گزند پہنچا سکے صحیح تالمہ لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا یہ اگر اس کے لفظی اور لغوی معنی لیے جائیں تو یہ دونوں لفظ متوفی کا اور رافعو کا یہ بالکل کنسسٹنٹ ہیں یعنی دونوں میں کوئی تعارض یا تضاد نہیں ہے لیکن اگر اس کے وہ معنی مراد دیے جائیں جو لغت سے آگے بڑھ کر محاورے میں اور عام استعمال میں مراد ہوا کرتے ہیں یعنی کسی کا مر جانا یا موت واقع ہو جانا تو, تو بھی اس کے معنی اس طرح ہو سکتے ہیں یعنی وہ مانا بھی یہاں پر لینے میں کوئی بڑا اسکال نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے ایسا میں تمہیں وفات دوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا ان دونوں میں ثبت یہ ہے ان دونوں کی مطابقت یہ ہے کہ یہ لوگ تو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں چولی پر چڑھانا چاہتے ہیں لیکن میں ان کو تمہیں ان کو اس بات کی طاقت نہیں دوں گا کہ یہ تمہیں سولی پر چلائیں یا تمہیں قتل کریں تمہیں جب بھی موت آئے گی تو وہ موت تبھی موت آئے گی متوفی کا یہ نہیں قتل پر کر پائیں گے تمہیں میں تمہیں وفات دوں گا جب بھی تمہیں وفات تمہاری وفات ہوگی جب بھی تمہاری تمہاری موت ہوگی تو وہ میری طرف سے تبھی موت ہوگی جیسے کہ ہمیشہ لوگوں کو موت آتی ہے یہ تمہارے قتل پر قادر نہیں ہوں گے کیسے قادر نہیں ہوں گے کہ ورافیو کا علیہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا تو یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت نبی ایجتو قرآن کریم نے صاف صاف دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ ماں قتل یقین بررفا اللہ علیہ کہ جن لوگوں نے قتل کرنا چاہا تھا نے یقینی طور پر ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا لہذا یہاں پر معنی یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں ابھی موت دے دوں گا یہ معنی نہیں ہو سکتے بلکہ معنی یہی ہے کہ جب بھی موت آئے گی تو تمہیں تب ہی موت آئے گی یہ مانا بھی اس کے ممکن ہے بہرحال ان دونوں لفظوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسد السلام کو یہ تسلی دے دی کہ یہ لوگ تمہارے قتل پر قادر نہیں ہوں گے اور میں تمہیں اوپر آسمان میں اٹھا لوں گا پھر تیسرا وعدہ یہ فرمایا کہ وہ متاثروں کی مجھے لذیقہ میں تمہیں ان لوگوں کی اظہار آسانی سے پاک کروں گا جو کفر اپنائے ہوئے ہیں جو کافر ہیں جو تمہارا انکار کر رہے ہیں ان سے پاک کر دوں ان سے پاک کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی آسانی سے پاک کر دوں گا اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے آپ پر جو جھوٹے الزامات لگائے ہوئے ہیں میں ان الزامات سے آپ کو اس طرح پاک کر دوں گا کہ پھر ساری دنیا ان الزامات کو غلط تسلیم کر لے گی جی مثلاً انہیں الزام یہ لگایا ہوا تھا علاضب اللہ کہ حضرت اس علیہ حسد السلام چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو الز اللہ یہ ثابت تو نصب نہیں ہے بل حاضم تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ان اس الزام سے بھی پاک کر دوں گا اور الزام سے پاک کرنے کے معنی یہ ہے کہ پھر دنیا کی اکثریت اس بات کو تسلیم کر لے گی کہ آپ کی پیدائش معجزے کے طور پر بغیر باپ کے ہوئی ہے اور حضرت مریم سے آپ کا نصب پوری طرح ثابت ہے اور آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں چوتھا وعدہ یہ فرمایا کہ وہ جہیز الدین کفعل لدین کفرو علایوں میں اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے یعنی ہواری وغیرہ ان کو میں قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے انکار کس نے کیا تھا یہودیوں نے تو فرمایا جا رہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو لوگ تمہارے متبے ہیں اور تمہارے پیرویکار ہیں تم پر ایمان لائے ہوئے ہیں ان کو یہودیوں پر ہمیشہ فوقیت حاصل رہے گی اس کا ایک مطلب یہ ہے کے سیاسی فوقلے حاصل رہے گی یعنی یہودی ان کے تابع رہیں گے اور اسارے سلام کے ماننے والے وہ غالب رہیں گے اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ پیشن گوئی پوری طرح پوری ہوئی ہے کیونکہ حضرت عیسی علیہ السلام کے ابتدائی دور میں تو بے شک حضرت عیسی علی حضلام کو اور ان کے حوالیون کو بہت سے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا لیکن آخر کار پھر روم کی پوری سلطنت حضرت عیسائی صد السلام کے ماننے کی ماننے والی بن گئی اگرچہ ان کے دین میں تحریفات بہت کی گئیں لیکن وہ کم از کم حضرت عیسائی صلی سلام کو مانتے تھے تو جو متبعہ تھے وہ غالب آئے اور یہودی اور بت پرست جو حضرت عیسی علیہ السلام کا انکار کرتے تھے وہ مغلوب ہوئے اور آئندہ بھی پھر سلسلہ یہی جاری رہا کہ اس علیہ السلام کے ماننے والے چاہے وہ عیسائی ہوں یا پھر مسلمان ہوں وہ یہودیوں پر ہمیشہ غالب رہے ہیں یعنی ان کے تعداد بھی زیادہ رہی ان کا سیاسی قدار بھی زیادہ رہا اور یہودی ان کے مقابلے میں مغلوب ہوئے تاریخ کے بیشتر حصے میں ایسا ہی ہوتا رہا اگر کوئی اکا واقعہ تاریخ کے صدیوں کی تاریخ میں اگر کوئی ایک واقعہ ایسا پیش آ جائے جہاں یہودیوں کا غلبہ ہو یا یہودیوں کی سلطنت ہو تو وہ اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ ذکر ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک آنے والے پورے زمانے کا اس کی مجموعی حیثیت کا کہ مجموعی اعتبار سے حضرت عیسی علیہ اسلام کے ماننے والے چاہے وہ مسلمان ہونے کی شکل میں ہوں یا عیسائیوں کی شکل میں ہوں وہ غالب رہیں گے یہودیوں کے اوپر اور دوسرے ماننا اس کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں قیامت تک تمہیں اس طرح غالب کروں گا اور تمہارے متوین اور پیروکاروں کو کہ وہ حجت کے میدان میں اور دلیل کے میدان میں وہ غالب رہیں گے یہودیوں کے اوپر چنانچہ ایسا بھی ایسا ہی ہوتا رہا پھر فرمایا کہ تم میں مرجعکم حکم پھر تم سب کو میرے پاس لوٹنا ہوگا و احکم بین تو میں اس وقت تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا فی ما کم تم فی تخت ان معاملات کا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے فیصلہ کیا ہوگا فمل عذابا نہ کفرو وہ دنیا چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے تو میں ان کو آزاد دوں گا عذاب سخت عذاب پھر دنیا والے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چنانچہ حضرت عیسائی علیسلام کے ساتھ کفر کا برتاؤ کرنے والوں کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوا اور آخرت میں تو ہو گئی ہوگئی اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے البتہ وہ ام الطین امن الخصحات البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں فا یو تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا ولاہب الطالمین اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا ذالی کا نتلو علی بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملے مترضہ کے طور پر لیکن بڑے اہم جملے مترجہ کے طور پر یہ بات فرمائی کہ یہ ہے وہ آیتیں اور حکمت بھرا ذکر و ذکر جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں یعنی یہ سارے واقعات کہ عیسائی صد کے ساتھ کیا واقع پیش آیا مریم علیہ السلام کے ساتھ ذکر علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے یہ آپ کے زبان پر جاری ہو رہے ہیں جبکہ آپ امی ہیں کہیں سے آپ نے یہ واقعات پڑھے نہیں تھے اور آپ زوار مبارک پر جاری ہو رہے ہیں تو یہ ہم نے آیات نازل کی ہے اور حکمت بھرا ذکر نازل کیا ہے جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہے ہیں تو اس سے جو آپ کے مخالفین ہیں ان پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ایک امی شخص کے زبان پر یہ سارے واقعات کا جاری ہونا یہ اس بات کی ناقابل انکار دلیل ہے کہ اس پر وہی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تبارک تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کو نبو وسل سرفراز فرما رہے ہیں پھر آخر میں ساری بات کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نکالا کہ یہ سب واقعات جو ہم نے تمہیں سنائے ہیں کہ کس طرح حضرت مریم کو حمل ہوا کس طرح حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا یہ ساری تفصیلات اور اس سے پہلے حضرت کری علساد کے واقعے میں جو کچھ تفصیلات پیش آئیں ان سب کا حاصل یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا بے باپ پیدا ہو جانا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنا پر ان کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا جائے بلکہ یہ اللہ تعالی کے ان معجزات ہی کا ایک تسلسل تھا جو مختلف انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ طعی فرماتے رہتے ہیں یاد و فرمائے عیسی کا مسئلہ آدم بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کی کیا کس اعتبار سے کہ ہو من منترآب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا رہ سے کہا تھا کہ کن ہو جاؤ تو یقون تو ہو گئے تھے یعنی حضرت اعظم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو معاملہ یہ تھا کہ ان کی ماں تھی باپ کے بغیر اللہ نے پیدا فرمایا تھا لیکن ماں سے پیدا ہوئے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا تو نہ کوئی باپ تھا نہ کوئی ماں تھی جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا کن ہو گیا وہ ہو گئے پیدا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کی قدرت سے یہ کیا بہر ہے کہ جب ایک شخص کو وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو کسی کو صرف باپ کے بغیر پیدا کر دیں اور صرف باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کسی کا یہ لازم نہیں آتا کہ وہ خدا بن جائے یا خدا کا بیٹا بن جائے اگر یہ لازم آتا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو وہاں تو کوئی کہتا نہیں عیسائی بھی نہیں کہتے کہ وہ ادب ادم علیہ السلام اللہ کا, کے بیٹے ہیں تو پھر عیسا علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قدرت قابل سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تھا ان کے بارے میں یہ اصرار کیوں ہے کہ ان کو بیٹا مانا جائے یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی مثال عیسائی عیسی کی مثال اعظم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے جس طرح اس کو ان کو اللہ تعالیٰ نے کن سے پیدا کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسائی السلام کو بھی کن سے پیدا کیا اور اس میں کسی باپ کے واسطے کی ضرورت پیش نہیں آئی چنانچہ مادل حق کو ضرورت بھی یہ ہے حق بات جو آپ کے پروگا کی طرف سے آئی ہے پلا تک مبترین تو تم شکنے شک میں مبتلا لوگوں میں شامل نہ ہو جانا جو لوگ شک میں مبتلا رہتے ہیں بعد ہم نے پوری طرح واضح صاف مدلل بیان کرتی دی ہے اب اس کے بعد کسی شک میں پڑنے کی گنجائش نہیں آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں یہ بتایا کہ حق کے ان کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ تم سے جھگڑا کرتے رہے تو تم کیا کرو چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله اللہ نا بلان کبھی فرمایا کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا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 یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک پھر بھی اگر یہ لوگ منہ مو موڑے تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے کہہ دو کہ اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو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 اور وہ یہ کہ اہل کتاب سے خاص طور سے یہاں ذکر نہ نسرانیوں اور عیسائیوں کا ہو رہا ہے اور اس وفد سے گفتگو ہو رہی ہے جو نجران سے نبی کریم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اللہ تعالی کا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زبانی گفتگو اور زبانی بحث اور دلائل کے تبادلے کے نتیجے میں حق تو واضح ہو چکا اب بھی اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ بحث جاری رکھیں تو چونکہ تم اپنے دلائل کو ان کے سامنے واضح کر کے اطمام حجت کر چکے ہو ان پر حجت پوری کر چکے ہو تو اب مزید بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ ان کو ایک بات کی دعوت دے دو دعوت یہ دو کہ آؤ ہم مل کر مباہلا کریں مباہلے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب زبانی دلائل کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دونوں فریق اپنے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے اپنے اپنے بیٹوں کو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے اللہ تعالی کے سامنے یہ دعا کرے کہ اللہ ہم میں سے جو شخص بھی غلط غلطی پر ہو ہم میں سے جو شخص بھی آپ کے رضا کے خلاف موقع پر اختیار کیے ہوئے ہو اس پر آپ کی لانت ہو وہ ہلاک ہو جائے یہ دونوں مل کر دعا کریں ایک جگہ جمع ہو کر وہ بھی یہ کہ ایک فریق بھی یہ دعا کرے اپنے حق اور دوسرا فریق بھی یہی دعا کرے کہ اگر میں باطل پر ہوں تو میں ہلاک ہو جاؤں اس عمل کو مباہلا کا جاتا ہے اور جب بحث کا کوئی فریق دلائل کو تسلیم کرنے کے بجائے ہر دھرمی پر تلا ہوا ہو تو آخری راستہ یہی ہوتا ہے کہ اسے مباہلے کی دعوت دی جائے جس میں دونوں فریق اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا یا باطل پر ہو وہ ہلاک ہو جائے چنانچہ یہاں پر جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کے لوگوں سے دلائل کی میدان میں ہر طرح کی گفتگو فرمالی اور ان کو دلائل سے لاجواب بھی کر دیا پھر بھی وہ لوگ بحث پر آمادہ رہے ہر دھرمی پر آمادہ رہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اب ان کو مباحلے کی دعوت دے دو مباحلے کی دعوت کس طرح دو کہ ان سے کہو تعالو آ لو آ جاؤ نہ ہم بلا اپنے بیٹوں کو وہ اب اور بلا تمہارے بیٹوں کو سا آنا وہ نشا تمہاری عورتوں کو اپنی عورتوں کو وہ انفوس آنا وہ ہم اپنی جانوں کو بھی لے اور تمہیں بھی جمع کر لیں سم من سب مل کر پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ابتحال کریں یعنی آجزی کے ساتھ دعا مانگیں جس کو گڑ گڑانے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے فن جل لین تو پھر اللہ کی لعنت بھیجیں اس شخص ان لوگوں پر جو جھوٹ بولنے والے ہوں چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آخر میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظران کے وفد کو دعوت دی کہ وہ آئیں اور آ کر اس طرح ہم دونوں مل کر دعا کریں اور خود اس مباحلے کے لیے تیار ہونے کی خاطر آپ نے اپنے اہل بیت کو جمع بھی فرما لیا لیکن جب آپ نے پیشکش کی تو عیسائیوں کا وفد مباحلے سے فرار اختیار کر گیا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے ان کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی چونکہ ان کے رسول ہونے کی تقریبا ہمیں یقین جیسا ہے علامات کے لحاظ سے اگر کوئی شک ہے ہے بھی تو ذن غالب یہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو ایسے موقع پر اگر یہ دعا کریں گے تو ہماری تباہی بربادی کے سوا کوئی راستہ نہ ہوگا لہذا کسی طرح مباحلے سے چھٹکارا حاصل کرو چنانچہ اس کے بعد انہوں نے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجران کے شہر بطور جزیہ کی طرف سے جزیہ پیش کرنا منظور کر لیا اور مباحلہ کے لئے تیار نہیں ہوئے تو اس لیے اللہ تبارک وطالیہ نے ان کا خاص طور پر یہ ذکر فرمایا کہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی گئی لیکن وہ انہوں نے اس طرح فرار اختیار کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کو اپنے حق پر ہونے کا یقین نہیں تھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑے ناطحانہ انداز میں اہل کتاب سے خطاب کرنے کے لیے فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ دلائل کے میدان میں بھی ان سے گفتگو ہو چکی مباہلے کی بھی ان کو دعوت دی جا چکی اور سارے مرحلے اس طرح طے ہو گئے لیکن خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی ان دعوت کا کام ان سے مایوس ہو کر ترک نہ فرمائیں بلکہ ان کو ناسحانہ دعوت کا سلسلہ مستقل جاری رکھیں چنانچہ چاہیے فرمایا کلیہ اہل کتابی تعالو اللہ کلیم سوا امبین وبین آپ ان سے یہ کہیے کہ اہل اے اہل کتاب آجاؤ ایک ایسے کلیم کی طرف جو سوا امبین وبین جو ہم تم میں مشترک ہو اور وہ کیا کہ اللہ نابوز اللہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کریں ولا نسری کبھی شیعہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرائیں ولا يَتَّخِذَ اَرْبَابًا مِن دون اللہ اور ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب نہ بنائے تو ان طلو پھر بھی اگر وہ موڑے رکھے منہ مو موڑے فقولو تو یہ کہہ دیو کہ اس حد بھی انا مسلم گوار ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں تو مل یہاں یہ بتلا دیا کہ ان کو ایسے کرمے کی دعوت دو جو ہمارے ان کے درمیان مشترک ہو اور مشترک کلیمے کا مطلب آگے بتایا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں یہ اس لیے فرمایا کہ اہلی کتاب چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں ان کی جو اصل کتابیں جن کو وہ مانتے ہیں ان میں کہیں بھی شرک کا حکم نہیں ہے بلکہ تمام جگہوں پر یہی کہا گیا ہے کہ خداون تمہارا ایک ہی خداون ہے تو اللہ کو ایک قرار دینا پوری بائبل میں بائبل کی جتنی کتابیں ہیں جس کا احتمام قدیم تو یہودی بھی مانتے ہیں اور احتمام جدید عیسائی بھی مانتے ہیں ان میں کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے خلاف کسی بات پر دلالت کرتا ہو سب جگہ یہی اقرار کرایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ ان کو دعوت دینے کے لئے یہ کہو کہ اہل کتاب تم ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہو اور وہ یہ ہے کہ توحید کی بات اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شاید نہ ٹھہرانے کی بات یہ اس بات کو مان لو تو پھر آگے ہمارے اور تمہارے درمیان مذہب کا اور دین کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے لیکن ہوا یہ ہے کہ اگرچہ ان کی کتابیں توحید کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں ایسی گھر رکھی ہیں جو اس کتاب کے احکام کے خلاف ہیں اور اس کی وجہ سے عیسیٰ السلام کو مثلا خدا کا بیٹا قرار دینا یا خدا کا ایک حصہ قرار دینا کہنا کہ دین مل کر ایک خدا ہے یہ سب باتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں ورنہ ان کے کتابوں میں اصل کتابوں میں یہ باتیں موجود نہیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بات مشترک ہے ہمارے تمہارے درمیان تمہاری کتاب بھی ہوئی کہہ رہی ہے ہماری کتاب بھی ہوئی کہہ رہی اس پر آ جاؤ اور اس کے خلاف جو باتیں ہیں وہ ان سے کنارہ کر لو ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ کو چھوڑ کر رب نہ بنائیں یعنی جیسا کہ انہوں نے عسلیہ السلام کو رب بنا لیا تھا یا بعد میں یہودیوں کے ہاں یہ سلسلہ تھا اور پھر بعد میں نسلانیوں کے ہاں بھی رہا کہ اپنے مذہبی پیشوا کو وہ خدائی کا درجہ دینے لگتے تھے اس معنی میں کہ جو یہ حلال کہہ دے وہ حلال جو ہے یہ حرام کہہ دے وہ حرام جس کا ذکر کسی اور جگہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے تو ان کو ایک طرح سے قانون سازی کا مقام دے رکھا تھا شریعت سازی کا مقام دے رکھا تھا اس کو بھی اللہ تعالی نے رب بنانے سے تعبیر فرمایا ہے تو آپ ان کو یہ دعوت دے دیجیے ان طلحو اس کے باوجود بھی اگر وہ منہ مو موڑ مو مو کر جائیں فقول الحدو یا نا تو بس بس اعلان کر دو کہ بھئی تم نے جو بھی مسلف اختیار کیا ہو ہم تو مسلم, مسلم ہیں یعنی ہم اللہ تعالی کے فرما بردار ہیں اور ہم اسلام کے دین کو ماننے والے ہیں جس میں توحید کے ساتھ کسی بھی شائبے کی گنجائش نہیں ہے آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک اور گمراہی کا ذکر فرمایا ہے اور وہ یہ کہ وہ کہا کرتے تھے جب مسلمانوں سے کوئی بحث ہوتی یا مقابلہ ہوتا یا مکالمہ ہوتا تو یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی علیہ السلام نصرانی سے عیسائی تھے حالانکہ یہ بات بڑی مذہب کا خیز تھی کیونکہ عیسائیت یا یہودیت یہ تو بعد میں پیدا ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کہیں پہلے پیدا ہو چکے تھے لہذا ان کو یہودی نصرانی کہنا یہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی تو آگے اللہ تعالیٰ اس قدر کے فون والے ہیں